ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں میرا ایک سوال یہ ہے uh -huh. کہ جیسے فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے uh -huh. لیکن ہم نے نماز ادا نہیں کی ٹھیک ہے تو ہم کیا نسل کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے روزہ رکھا ہوا ہے اور الٹی ہو یا سب میں درد بخار ہو تو گولی اور دوا تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن اس کی سپوزیٹ آتی ہے تو کیا وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں میں کیا استعمال کر سکتا سپوزیٹ اور میں سپوزٹ اور یہ ہوتا ہے کہ جیسے आ, आ, جیسے وہ آپ مون سے تو دوا مل لیتے ہیں لیکن وہ جو بتی چڑھاتے ہیں نا ٹھیک ٹھیک بالکل بالکل بالکل ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں امریکہ سے کال کی جی وہ سوال کا جواب دیا دیکھو پہلا کو فجر کی وقت ہونے کے بعد کوئی نوفل پڑھ سکتا ہے نہیں پڑ سکتا تو مکرو ہے پڑھنا فجر کا جب وقت ہو جائے تو فجر کی دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اس کے بعد فرائض ہم وہ فرائض پیدا کرنے کے بعد پھر پیدا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے دوسرا کوشچن تھا کہ انہوں نے یوز کرنے کے لیے کہا تھا روزے کے دوران تو دیکھیے روزے کے رکن میں یہ ہے رک جانا ہے کھانے پینے اور جمع کرنے سے تو اب اگر سفسٹری کسی بھی ذریعے سے جسم میں داخل ہوتی ہے جو انسان کے فطری سوراخ ہیں جیسے کہ ناک, ناک ہیں انسان کا منہ ہے اور اسی طرح او فضلاب کے اخراج کا مقام ہے تو وہاں سے بھی کوشش داخل ہوگی تو رضا ٹوٹ جائے گا بالکل ٹھیک ہے اچھا مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اس موضوع پر بڑا اچھا ایک کلام مفتی صاحب نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ علیہ وسلم غیر ایرا سے پہلی وہی لے کر آ رہے ہیں اور اپنی رفیقہ اپنی زوجہ اپنی ساتھی کو ہی بتا رہے ہیں اور سارے معاملات جو جملے انہوں نے ادا کیے قرآن پاک کی وہ آیات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتا ہے کہ مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے یعنی اس کا مطلب یہ خلوت اور جلوت کے تمام معاملات ایک بیوی پہ مکمل طور پر آیا ہوا کرتے ہیں سیدہ تھا کن جملوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیے اللہ <سؤال> نے فرمایا کہ فرمایا پانچوں پارے میں حافظاتی میں حفیظ اللہ اچھی اور نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اللہ قبارک سے ڈرے ہو اور شوہر کے رازداروں کی امین ہو تو یہ آیت ہم اس سے تقاضا کر رہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایسے ہو کہ میاں شوہر جو ہے وہ بیوی کے رازوں کا امین ہو اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے رازوں کی امین ہو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ سلاط والسلام نے کتنی جگہ گزاری پندرہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد آکاری اسلاط والسلام کی بات کا معاملہ آیا پہلی وہی نازل ہوئی آکاری سلاط السلام تھوڑے سے کپ کپائے تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ آج تو مجھے ایسا ہوا کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں تو سیدہ فرماتی ہیں کہ کلّاہی کا اللہ تبارک تعالیٰ کو کبھی رسواں نہیں فرما سکتا رازداروں کی امین تھی اقاری حسرات وسلام کی ہر عمل آپ کے سامنے تھا سا فرماتی ہیں اس لیے کہ آپ بڑے نیک ہیں پسند ہیں آپ کے یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں دیواؤں کو سہارا دینے والے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں اور وہاں قبارکت آپ کو کبھی بھی رسوار نہیں فرما سکتا تو یہاں پر رازداروں کی امین تھی تو آپ کے وہ امال جو صرف آپ کے سامنے تھے گھر پر تو آپ نے ان کو اجاگر فرمایا اس جملے نے اپنی بات کو مکمل کیا آپ رازوں کی مکمل طور پر امین تھی اور وہ جملے آپ سے پیدا ہونے تھے اچھا محبت کا کیا سیدہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھ کیا تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس قدر ان سے محبت فرمایا کرتے تھے تو آج تک کسی خاتون کو دنیا کی خاتون کو یہ نصیب نہیں ہوا جتنی جی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نصیب ہوئی ہے کیا حضرت آج سے رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ماغر تو علی نثی مصر ماغر تو کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کبھی کسی زوجہ پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ مجھے خدیجہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا مار آئی تو میں نے ان کو دیکھا تو نہیں بولن یقر رہا لیکن سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت کیا کرتے تھے رقبہ ضبح شاطن یک کیا آدان کہ جب کبھی کوئی بکری زبا فرماتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس بکری کے ٹکڑے کرنے کے بعد یکختا ہوا رضی اللہ تعالیٰ تو اس کو جو ہے خریدا رکھ دیتے ہیں ان کی کے پاس جا کرتے ہیں میں کہتی تھی کہ کام تکن عمر اللہ کو دے جاتا دنیا یا رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو ایسا کہ دنیا میں خریدے کر رہا عورت تھی نہیں سرکار دوبارہ رسلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کانت، کانت اب اس میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے اس میں کام کریں گے کہ ناظرین سیدہ کے ساتھ سرکار کی محبت بھی ہے اور احترام کا رشتہ بھی ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفی کے بعد مشن کے ساتھ اور رحمت کے اشرے کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کون اور کہاں سے بات جی ہے میں طاہرہ بطوب بول ہوں لاہور سے جی فرمائیے جنید اقبال آپ کا ماشاءاللہ اللہ اتنا اچھا پروگرام ہے اتنا مجھے تو صرف کوشچن بھی تھے ایک تو لیکن آپ کیونکہ ٹائم اتنا لانگ ٹائم ہو مجھے کرنا پڑا اور میں کوشچن نہیں کروں گی آج میں صرف آپ کو مبارکباد دوں گی اتنا اچھا ماشاء اللہ پروگرام آپ کرتے ہیں اور موقع کے مناسب سے یہ بھی خدیجہ فلگرا کے لیے جو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ماشاء آپ سارے مبارک کے مستحق بات یہ آج آپ کو صرف مبارک دوں گی اور یہ کہ میری فرسٹ مجھے یہ میری کارڈ ملی ہے اچھا آپ کا بہت شکریہ آپ کے جذبات ہم ان کو کیا ڈیڈیکیٹ کریں گے انہوں نے تو ہمیں زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں اور ہم ان کو کیا ڈیڈیکیٹ کریں گے انہوں نے تو ہمیں ایمان ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اور ہم تو ان کے لیے کیا کریں گے ان کا ذکر کر کے در ہم اپنے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں لاہور سے کال کی جناب حافظ صاحب را ہے اب جہاں رو گئے پاک خیر البرا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا کہاں مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو زخم کھا بھی دعا دے زخم کھا کے دعا دے اس اور کیا نام دے گا زمانا اسے اور کیا نام دے گا زمان متن نہیں ہے تو دل, دل موئی یاد گے ہمارے گے ہر نفس ہے قیامت مت ہر نفت ہے قیامت مت مدینے, آب مدینے, مدینے, مدینے سے ہم جانوں کی دو مدینے نے سے جا نوں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو سے کہ اجمتی کو ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال رحمتوں کے جاتے جاتے لمحات یعنی اس عشرے کے جاتے جاتے لمحات اور سیدہ حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی علہا کے حوالے سے ایک بار پھر حاضر خدمت ہے شامل کرتے جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ صاحبان میں کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکریہ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس پروگرام میں آپ کو بہت مبارک باد میں دیتے رمضان کے حوالے سے بہت شکریہ کال کہاں سے بات کر رہی ہوں میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تراوی کے بارے میں جو ہم ٹوینٹی تراویز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تراویہ ہیں ٹوینٹی تراویز کین سی نہیں ہے تو اس کی آپ مجھے وضاحت بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ لکھا گیا ہے کس حدیث میں ہے ٹھیک ہے اور بس میرا ایک خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے خوابوں کی تعبیر کا پروگرام جب انشاءاللہ ہم کریں گے تو ضرور آپ کے سوال کو شامل کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے انگلینڈ سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی وہ کس آپ اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں میرے تراوی کے بارے میں یہ ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیس تراوی ہے اور हुँ. یہی تمام صحابہ کرام کا طریقہ ہے مصنف صدر عدد میں اور دیگر کتب میں بازی لفظوں میں بیس تراوی کا ذکر آیا آٹھ تراوی کا جو عام طور پر لوگوں میں بعض لوگوں हुँ. میں مشہور ہے تو وہ دراصل بخاری شریف کی حدیث کو سمجھنے کی غلطی ہے حضرت ایسے تو سریقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رگات نماز پڑھا کرتے ہیں رات میں بالکل ٹھیک ہے جب الفاظ غور کیجیے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں تو وہ تراوی تو نہ ہونا رمضان تھے بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی بریک سے پہلے محبت کے حوالے سے کہ سیدہ کی کیا محبت سرکار دولم اللہ اسلام کے حوالے سے ہے مفتی صاحب سے کلام کرواتے ہیں لیکن آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں کانپور انڈیا سے بول رہا ہوں محمد حنیف جی محمد حنیف صاحب فرمائیے جی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ زکات کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جی پوچھیے گا پوچھنا چاہتے ہیں سر زکات جو ہے یہ پورے سال کی جو مالیت ہوتی ہے اب نثار ان پر ہوتی ہے جیسے کہ ہمارا اسے کچھ علماؤں سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو بھی ہم ہفتے میں پندرہ دن میں مہینے میں جو کماتے ہیں کہ اس پیسے سے اسی وقت وقات نکال کے الگ رکھ جاتے ہیں جی یہ بہتر ہے یا پورے سال کا نکالا وہ بہتر بالکل ٹھیک آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان کانپور سے کال کی مفتی صاحب سیدہ کی محبت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی حسن نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کی محبت کا اندازہ آپ اس حدیث سے پاس سے لگا سکتے ہیں کہ بعد از وسالے سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ کی بہن جن کا نام حضرت اعلیٰ تھا وہ آئیں اور آ کر دروازے پر جو دستک دی نبی کریم علیہ وسلام کے سامنے حضرت عائشہ ردی اللہ تعالی موجود تھے اور حضرت کی صحیح سے بہت ملتی تھی حاقع السلام نے جیسے ہی اب وہ آواز سنی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آواز سننے کے ساتھ ہی آپ کی آواز بھر رہا گئی آپ ایک دم ہمزدہ ہو گئے عائشہ فرماتی کہ مجھے بڑا رشک آیا میں نے کہا آقا وہ تو اب انتقال فرما چکی ہیں آپ اب انہیں ابھی بھی یاد کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت میں دل میں ڈال دی کیا بات اچھا محبت کے ساتھ کچھ عزت اور احترام کا معاملہ بھی بڑا عجیب تھا مطلب یہ محسوس ہوتا ہے روایتوں سے کہ آپ ان کی تقریم اور ان کی عزت بھی فرمایا کر کے جی ہاں جی ہاں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اقالی صدو سلام عزت و تقریب فرمایا کرتے تھے اور ان کو ان سے آپ بارہ مشورہ بھی لیا کرتے تھے اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی جب مشقین پریشان کرتے اور آپ پر بھکیاں کستے ما گستاخیاں کرتے تو اکالی صد السلام جو ہے وہ سیدہ کے پاس آ کر وہ تمام واقعات سناتے تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ بجائے اس کے پریشان ہو جاتی آپ کی پریشانی دور کی جاتی ان کا مطمئنانہ اندازی کہ وہ ایک بیوی کی حیثیت سے سرکار کو مشورہ بھی دیا کرتی ہے کیا کرنا کی بڑی بڑی باتوں کو بڑی بڑی بکتوں کو چھوٹے سے انداز میں لے کر آقا علیہ السلام کی جب <تصفح> جب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بیویوں کا جو ایک پیٹ جو تھی اس کو مطلب انہوں نے اپلفٹ کیا ان کو جو ابھارا اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک بات یہ فرمائی کہ زوجہ کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں آپ انہیں کہ سرکار کی زوجہ ہیں پہلی زوجہ ہیں اور اتنا بڑا ان کو جو ہے وہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ پچیس سال ان کی عمر چالیس سال ان کی عمر اب نبوت کا اعلان بھی ظاہری طور پہ ہونے والا ہے کیسے دیکھتے ہیں ساری خدیت القبرہ رضی اللہ تعالہ ایک آئیڈیل سوجہ ہے اور ان کی مثال جو ہے مفحود ہے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وہ, وہ ہیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو انہوں نے میرے تصدیق کی جب لوگ مجھے باہر دنیا د... یا دنیا والے جو کفار مجھے تنقید کا نشانہ بناتے تھے میرے دل پہ بوجھ ڈالتے تھے تو میں سیدہ کو دیکھتا تھا تو ساری کلفت کافور ہو جایا کرتی کیا تھی شاہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت سے پہلے غیر ہیرا پہ جایا کرتے تو یہ سیدہ ہی ہوا کرتی تھی جو پیچھے سے آپ کا کھانا پانی وغیرہ لے کر اس پہاڑی پہ جایا کرتی تھی اور آپ کی خدمت میں وہ پانی رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ سیدہ کے ان فیوز و برکات کے ساتھ انشاءاللہ شاء حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹار ٹائم کے ان پیارے سے اور خوبصورت لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ناظرین سیدہ کے حوالے سے بات ہوئی کہ بطور زوجہ ان کا کیا کردار تھا ذرا یہ تو دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے گو کے علم نہیں بیان کر سکتا کوشش ضرور کر سکتے ہیں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے مقام و مرتبہ کیا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر الساٮٔیہ مریم بنت تو عمران اور پھر فرما خیر النساحیٰ خدیجہ بنت خوالد یعنی اس دنیا کی عورتوں کی سب سے بہترین عورت ہے وہ مریم بنت عمران ہے اور خدیجہ بنت خوالد ہیں بس فرق یہ ہے کہ خدیجہ بنت خوالد کو یہاں پر آپ کے زورہ ہونے کا چرف حاصل ہے ان کو مرے ملتے ہیں عمران کو کیا بات؟ ایک بات یہ فرمائیں کہ دین اسلام کی اگر ہم ترویج کی بات کریں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو مال حضرت فطیت القبرا رضی اللہ تعالی انہا کا دین اسلام کی ترویج کے لیے اور اس کی بنیادوں میں لگا ایک مالدار خاتون کی حیثیت سے کیا کردار ان کا نظر آتا ہے ان کے بے انتہا صاحب, صاحب العالمی نے خوب نوازا تھا تو اپنے مطلب اسلام کو قبول کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اپنے اپنا مال جو ہے بے انتہا دین اسلام کی خشکی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا کسی کے مال سے ہمیں اور دین اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدھا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے ہمیں نفع پہنچا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ابیاری اس پودے کی آبادی کے لیے جہاں اسٹارٹنگ کی اور تبدیل کی فضا ہونے والی تھی یہ سیدہ کا احسان ہے دین کے اوپر تب پودا جب اگتا ہے اور اس میں پانی دیا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کے پودے کو اللہ تعالیٰ نے مال کے ذریعے اپنی خدمات کے ذریعے پانی دیا کیا بات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی خدمت کس طرح کیا کرتی تھی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کا جو بھی تصور آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کو کھانا پکا کے دینا آپ علیہ صلاح کے آرام کا خیال رکھنا جو بھی گھریلو خاتون ہوتی ہے سب سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا ایک بات صاحب میں سوچ رہا تھا کہ چالیس عمر جو ہے وہ بیوی کی ہے اور شوہر کی عمر جو ہے پچیس برس ہے اب سرکار پچیس برس کے ہیں زو چالیس سال کی ہیں اب آپ سوچیں کہ ویسے ہی مطلب فرق ہے عمر کا اسی انداز سے میچیورٹی کا فرق ہے اسی انداز سے دیگر معاملات کا فرق ہے میں اتنا بڑا ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ثابت ہونے جا رہا تھا بنیادی طور عمر کے سے اس عمر کے ڈفرنس سے پہلی شادی ہے ذرا غور کیجئے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کردار کو ظاہر کرنا تھا کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جو شادیہ فرما رہے ہیں یا آپ علیہ السلّم جو بھی شادی فرمائی ہے یہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہے بلکہ دین کے لیے ہے آپ کا یہ عمل جو ہے عورت کے عورت کو مقدم کرنے کے لیے ہے کہ وہ عورت جس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے جس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے اس کو سر بخشایا پہلی شادی دو مطلب جو ہے وہ شوہر ان کا انتقال ہو چکا ہے یعنی سیدہ کی کہ تیسری شادی تھی بنیادی طور پہ اور آج کے معاشرے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں اپنے سے دو برس بڑی بڑی یا تین برس بڑی یا چار برس بڑی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو مایوب سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پانچ سال چھوٹی لاؤ یا 10 سال چھوٹی لاؤ تاکہ تمہارے خط سے بھی چھوٹی نظر آئے تمہاری عمر سے بھی چھوٹی نظر آئے بڑا مایوب سمجھتے ہیں دے دے تو وہ جو مثال سرکار دعالم صلیم نے قائم کی تھی آج کیوں ہمارے معاشرے میں اتنا مایو سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر مسلمان کی نگاہوں میں ہونے چاہیے تھی آپ کے اخلاق آپ کے عادات مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہی ہم اس کو سیکھتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں اس لیے اتنی بھی باتیں نظر آتی ہیں ازواج مطاحرات میں سیدہ کا رتبہ ان کا مقام ویشو تو تمام ازواج جو ہیں وہ بے شک ہماری مائیں ہیں اور ہم ڈسکرمنیشن تو کر ہی نہیں سکتے لیکن وہی بات ہے کہ فضل آباد اومال آباد میں والی جو مثال ہے یہاں پر آتی ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے تمام ازواج مطاحرات جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور تمام ہماری مائیں ہیں لیکن ان میں جو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی الحق کردار ہے جو عمل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بے انتہا صاحب سربت لیکن شاب ابھی طالب کی گھاٹیا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے ہمراہ خاندان کے ہمراہ تین سال تک معصور رہے تو آپ نے وہاں تک برداشت کی بھوکی پیاسی بھی رہی لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا پھر گھر میں ہر وقت آپ کی خدمت یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبیر امین علیہ السلاط السلام جب تشیف لائے تو دیکھا کہ سامنے سے خطی رضی اللہ تعالی آ رہی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارغاہ از کی کہ یا رسول اللہ یہ جو سامنے سے خاتون آ رہی ہیں انہیں اللہ تبارہ کا مطالعہ میرا سلام دے دیجیے بالکل ٹھیک ہے ناظم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آج سے ٹائم کے ان آخری آخری پیارے پیارے لمحات کے جہاں رحمت کا اشرہ اب ہم سے بچھڑنا چاہ رہا ہے آپ کا میزبان جنید اقبال ایک بار پھر حاضر خدمت ہے مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے سیدہ حدیت القبرا اللہ تعالی انہا نے اپنا مال دین اسلام کی بنیادوں میں لگایا ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ ایک سیاسی طور پہ بھی نگاہ رکھنے والی خاتون تھیں ایک مدبر بھی تھیں ایک اچھی زوجہ بھی تھیں ایماندار خاتون بھی تھیں تاجر بھی تھیں یہ تمام خصوصیات ان میں موجود تھیں اور پھر بھی ماشاء ماشاءاللہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کی دور کی جو عورت ہے جو اپنے آپ کو بڑا ریفائن کہتی ہے اس کو کس طرح سے ان کی سیرت سے اخذ کرنا چاہیے یہ جو آپ نے نقاب بیان کیے ہیں ان کے عہلم فاضلہ ہونے کا ان کے مدبرہ ہونے کا ان کا سیاسی ہونے کا یہ ساری کی ساری چیزیں نمونہ ہیں قائد کی خواتین کے لیے ان سب سے برگر شوہر کی رضا ہے حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو اتنا خوش کیا اتنا خوش کیا کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے وماء کہ گھر پہ جاتا ہے ساری کلفتہ دھل جاتی تھی تو آج کی عورت کے لیے یہ پیغام ہے سیدہ رضی اللہ الطن کی زندگی سے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی پوری پوری کوشش کی جائے اور دین کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اچھا یہ تو ایک بڑا لطیف نقطہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ایک پاز باز عورت کو کس طرح سے ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے اس سے آگے کی اگر مفتی صاحب بات کریں کہ دور جدید کی جو خواتین ہیں جو بزنس کرنا چاہتی ہیں جو ٹھیک ہے سماجیات کے حوالے سے بڑا اپنے آپ کو موبائلائز کرنا چاہتی ہے اور ایک اپنا اسٹیٹس چاہتی ہیں مقام چاہتی ہے وہ کیا سیافت کریں سماجی حوالے سے دیکھیں یا بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو سیدھا ختیجہ رضی اللہ کو ہر سمبر کون ہوگا لیکن دیکھیں کہ تعہنہ نے تجارت ملک کو تجار کے لاتی تھی تجارت کیا کرتی تھی اس کے علاوہ سیاسی بصیرت بھی آتی تھی تو یعنی قانون کے دائرے میں شریف کے دائرے میں رکھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آج کی خاتون کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے شوہر جو ہے وہ گھر پر واپس آتا ہے تو پورے دن کی شکایت اس کے سامنے لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شوہر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے پوری ایک ہوتی ہے پیش کر دی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ میری یہ یہ مطلب شکایت تو تمہیں اتنے بجے آنا چاہیے تھا اتنے بجے آئے اور پوری شکایت کا ہوتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شوہر کا موڈ خراب اور درمیان میں جو ہے وہ فتنہ فساد جو کیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر چاہتی ہیں کہ شوہر اور ان کی درمیان ہم آہنگی رہیں یہ تمام کے تمام انتشار دور ہو جائے تو انہیں سبق حاصل کرنا ہوگا حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے انشاءاللہ ان کی سیرت پر عمل پیدا ہو جائے تو تمام زنگ انشاءاللہ شاء اللہ اچھا ایک بات یہ دیکھیں آج ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں آج ہم تجارت کی بات کرتے ہیں میں ایک بڑا نقطہ سیدہ کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے پاس پوری دنیا کا موجود ہوتا تھا کس कि ملک کے اندر کون سی پروڈکٹ چل رہی ہے کن ریٹس میں چل رہی ہے اور آپ اس کو جو ہے ایکسپورٹ کیا کامیاب تاجر تھی اپنے وقت کی بڑی کامیاب تاجر تھی اور باقاعدہ لوگوں کو مال و دولت دے کر بھجواتی تھی کہ وہ خرید و فروخت کر کے لائیں اور یہاں پر آ کر بیچتی تھیں یا پھر وہ دوسرے ممالک میں جو ہے اپنے پروڈکٹ جو ہے فروخت کیا کرتے اس کے ساتھ ایک بات یہ دیکھیں کہ ہم بیٹھ کے انٹرنیٹ پر کمپیوٹر کے ذریعے سے دنیا کی پروڈکٹس کے ریٹس کرتے ہیں اور اسی پر تفصیل کا انتظام اور ایکسپورٹ کا انتظام کیا کرتے ہیں ہمیں بیٹھ کے کے دور میں مطلب فنگر ٹپس سے ساری چیزیں مل لیکن ایسا لگتا ہے کہ سیدہ نے جو ہے یہ قانون اس وقت جو ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کر دیا تھا اور دنیا بھر کی پروڈکٹ کی معلومات اور ساری چیزوں ان موجود تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیاب عورت بننے کے لیے اگر سیدہ کے دامن کو صحیح طور سے تھام لیا جائے تو پھر کوئی کمی رہ جائے گی کی کیا دیکھیں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار میں اگر تا تاجر ہونے کی خوبی تھی لیکن ان سے بڑھ کے دیگر چیزیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہیں وہ زیادہ قابل توجہ ہے لا, کون سی وہ, وہی ایک بہترین بیوی ہونا اہم. اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور اسلام کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا یہ زیادہ خود ہیں کہ جن کو فوکس کیا جائے اور ہماری خواتین کو جائے کہ اس کو اپنائیں ٹھیک ہے. ہے ناظرین سیدہ قدیت القبرہ رضی اللہ تعالی اللہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کلام تو بہت ہے ناظرین اور کلام تو چلتا ہی رہے گا اور کلام ہونا بھی چاہیے آج کی خواتین جو اپنے آپ کو بڑا ریفائن کہا کرتی ہیں جو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن کہا کرتی ہیں جو یہ کہا کرتی ہیں کہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہم چل رہی ہیں ان سے کچھ میں کلام کروں گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک لمبے سے بہت ہی لمبے سے وقفے کے بعد اسٹار ٹائم کے ان آخری اور پیارے سے لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے سیدہ خدیت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو رہی آج کیا پیغام دینے چاہیں گے اس وقت دنیا کی تمام خواتین دیکھیں جہاں پر نبی کریم علیہ عصد السلام کے بارے میں سنائیں گے لقت لکھوں کی وسول اللہ سنا کہ تمہارے لیے وہ کے رسول کی ذات میں بہترین چل رہی ہے اب ہم کریں تو نبی کریم علی عصد السلام کی کو نے حضرت خدیجۃ القبر رضی اللہ تعالیٰ انہا تو آج کی عورت اگر مدبرہ بننی چاہتی हुँ. ہے اگر باحیا بننی چاہتی ہے اگر اچھی بیوی بننی چاہتی ہے اور اچھی عالمہ فاضلہ بننا چاہتی ہے طاہرہ بننا چاہتی ہے پاک بات تو اس تمام معاملات میں سیت پر عمل کرنا ہوگا اگر کر لیا تو ان شاء صاحب آپ کے کی الفاظ کیا ہیں سوال میں اس اسلام میں یہ کہوں گا کہ سیدہ ہے خدیت رضی اللہ تعالیٰ کے احسانات اسلام کی جڑوں میں ہیں, اسلام کی بنیادوں میں کیا ہیں. بات؟ ان کا بدلہ ہم ہرگز بھی نہیں اتار سکتے نہیں اتار سکتے نہیں اتار سکتے بلد بلد بلد بلد بلد بس یہ ہے پیغام میرا تمام مومنین سے تمام مسلمین سے کہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ جو اولاد رسول یہ سب کچھ کا احسان تو نہیں اتار سکتے آل سے محبت کیا کیا بات؟ ہے ان, دوبار کیا ان کی خدمت کیا بہت خوبصورت بات آخر میں ناظرین مفتی صاحب نے فرمائی ہے بات یہ ہے کہ سیدہ کا احسان ہم کیسے چکا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا یہ فرمان کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جس وقت دنیا میرا انکار کیا کرتی تھی مرضوم بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بات واضح طور پہ آتی ہے کہ دنیا کی اعلیٰ ترین عورتیں مریم اور خدیجہ ہیں اعلی رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم پر اگر ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں تب بھی واللہ اللہ ہم ان کا حق اتار نہیں سکتے اگلے بیٹھے اٹھار کی شان میں اگر ہم اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو بھی بہاتے چلے جائیں ناظرین تب بھی بے شک ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے اور حضرت خطیت القبرا رضی اللہ تعالی انہا کا نام جب سامنے آتا ہے ناظرین تو پھر اسلام کی وہ بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان بنیادوں کے اندر سیدہ کا وہ خون شامل ہے وہ پیسہ شامل ہے وہ ہمت شامل ہے وہ تدبر شامل ہے وہ تفکر شامل ہے ارے وہ مشاورت شامل ہے کہ جس کے بغیر دین اسلام کی بنیادیں ہمیں متزلزل ہوتی نظر آتی ہیں آج کی تمام ریفائن اور ماڈرن ایج میں سانس لینے والی خواتین سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا آپ چاہے ایسٹ میں رہتی ہوں یا آپ چاہے ویسٹ میں رہتی ہوں آپ کا تعلق اسکینی نیوین کنٹریز سے ہو یا یورپ سے ہو یا پاکستان سے ہو یا ہندوستان سے ہو یاد رکھیے کہ سیدہ کا کردار وہ کردار ہے کہ آج کے اس دور کے اندر کہ جس دور میں ہم کمیونیکیشن کا دور جسے کہتے ہیں اور گلوبلائزیشن جو ہے اپنے عروج پہ پہنچ رہی ہے وہاں پر اگر ہم سیدہ کے کردار کا صرف اور صرف ایک پرتاؤ اپنے اوپر ڈالنے اور ان کے کردار کی ایک کرن اگر ہم اپنے جسموں پر ڈال اور اپنے شعور کو اگر اس سے منور کرنے کی کوشش کریں تو واللہ میرا یہ ایمان ہے کہ کیا سیاست ہو کیا سماجیات ہو کیا معاشیات ہو کیا معاشرت ہو کیا حق کے زوجیت ہو کیا ایک بہترین ماں کا کردار ہو یا ایک بہترین بیٹی کا کردار ہو یا ایک بہترین زوجہ کا کردار ہو یا اس عورت کا کردار ہو کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے ساتھ منتخب کیا گیا تھا کہ جب شاعری اعلان نبوت ہونے والی تھی تو ذرا نظام قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا اس کام کے لیے تو آئیے وہ تمام عورتیں در اصل ان تمام افکار پر غور کرنے کی کوشش کریں جو سیدہ کے اندر پائے جاتے تھے تو واللہ اللہ ہم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس نے تلاش کبھی ہم ویسٹ میں جا کے کی کیا کرتے ہیں کبھی ہم اسکینی نیوین کنٹریز میں جا کے کی کیا کرتے ہیں کبھی ہم یورپ میں جا کے کی کیا کرتے ہیں ارے عورت تو با پردہ بھی ہو با حیا بھی ہو اور پھر جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم آنگ کر کے چلائے اور یہ تمام باتیں ناظرین ہمیں صرف اور صرف ایک ہستی میں نظر آتی ہیں جنہیں ہم حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہا کرتے ہیں انشاءاللہ مختصر سے مختصر سوقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مناجات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صرف سوقفے کے بعد گھڑیوں میں تعالیٰ کی بار دعا کرتے ہیں گناہوں کی عادت میرے مولا گناہوں کی عادت ہوا میرے مولا تجھ کو جو تیرے کو پسند ہے مجھے سبندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے نیک انسان ہم سے اپنی مٹا میرے مولا مجھے دیکھ ارسا مولا مجھے دیکھ بنا میرے مولا نمتا